جی کو بوکتے تلو اور اگر چہتا اللہ تو کر دیتا اس کو ایک حالت میں لیکن کیا ہوا پھر کیا ہم نے سورج کو اس کے اوپر علامت جوں جوں سورج اوپر رہے گا سایہ سمٹتا رہے گا سما قبض نہ ہو پھر سمیٹ دیا ہم نے اس کو اپنی طرف سمیٹ نہ آہستہ آہستہ یہ اپنی طرف کہا اشارہ کیا کہ وہ میرے علم میں رہتا ہے تمہاری آنکھ سے اجھل ہو جاتا ہے اللہ دی دری لکڑی نمبر کتنی وہی وہ ذات ہے جس نے کیا واسے تمہارے رات کو لباس بھائی دن کو ہر چیز نظر آتی ہے دن کو لیکن جب رات کی تاریخی آئی ہاں؟ سیاہ لباس رات نے پہنی رات کا سیاہ لباس تم پہ آ گیا تو بہت سی چیزیں چھپ نہیں جاتی نظر نہیں آتی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 اور البتہ تحقیق تقسیم کیا ہم نے اس پانی کو سر نے قسمنا اللہ تعالیٰ پانی کو تقسیم کر رہے ہیں بھائی یہ بادل جو اٹھتے ہیں پانی کے تو پانی تقسیم نہیں ہوتا کوئی بادل کہیں چلا دیئے کوئی کہیں چلا دیئے کوئی کہیں چلا تقسیم ہو رہا ہے یقینی بات ہے کہ تقسیم کیا ہم نے پانی کو درمیان ان کے ذکروں تاکہ سمجھے نصیحت حاصل کریں اللہ کی اسنیمت دیکھے لیکن ف ابا اکثر اللہ سے اللہ کو یہ ابا کا معنی پہلے پڑھ رہے ہو ہے مثبت لیکن بامانے معنی کے ہوگا سمجھے یہاں ابا معنی لم یا پال ف یا کیونکہ اس سے مفرغ مفرہ ہے اس کے اندر ضروری ہے کہ کلام غیر مجاب ہو نفی ہو اچھا جی فلم یا فلپس نہ کیا اکثر لوگوں نے مگر نہ شاکری کو بلاؤ شی نا تسلی خاتم اے میرے محبوب اگر ہم چاہیں نہ تو تیری انداد کے لیے تیرے دور میں ہر بستی کے اندر کیا بھیج دیں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 نہروں کی چکر میں پانی نکلتا ہے وہ سمندری پانا ہوتا ہے اور دوسرا دریا جو ہے یہ دریا سندھ ہے میٹھے پانی والا اس کا پانی بھی اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے شامل ہو جاتا ہے تو دریا شور یعنی سمندر کا پانی بھی اور دریا شیری اس کا پانی بھی کٹھے ہو جاتے ہیں لیکن خدا کی قدرات آپس میں ملتے نہیں ہیں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 یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا خوراک منہ پیاس بجھانے والا یہ دوسرا کیا ہے مل شور ہے کڑوا ہے مل شور اجاز کڑوا اور کر دیا ان کے درمیان پردا وجرم محجورا اور مانے کوی پردا ہے اور مانے کبھی ہے واہ ولدی دلی لکڑی نمبر دس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 جہاں رشتہ کرتا ہے وہ سسرال والے پیارے نہیں ہوتے ساری خدائی ایک طرف جورو کا بھائی ایک طرف بیوی کا بھائی بڑا پیارا ہوتا ہے مکان ربو کا کدیرا ہے رب تیرا کدیر بھیا بدون دون اللہ یہ بھی شکوا ہے بتا اور زجر کے اور پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا معبودوں کی نہ ان کو نقصان اور ہے کافر اپنے رب کو پیٹھ دینے والا کافر بڑا بیمان ہے رب کو پیٹھ دیے دی اور دوسروں کے ساتھ جاری لگی بابوان بات بمارسلنا کا تسلی خاتم الانبیاء لمبیا تسلی بھی ہے فرائض بھی ہیں فرائض بھی ہیں فرائض خاتم الانبیاء اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو مگر مبشر بنا کے نمبر اے فریضہ نمبر اے نذیر فریضہ نمبر دو کل ما افسال وقم طریق تبلیغ آپ فرما دیجئے نہیں سوال کرتا میں تم سے اوپر تبلیغ کے کوئی معاوضے کا میں پیسے سے ایسے نہیں لیتا ہاں مگر جو چاہے یہ کہ لے طرف رب باپ کے سیدھا راستہ میں تم سے یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ سیدھے راہ پہ آ جاؤ کیا ہدایت پہ آ جاؤ بس یہی مانگتا ہوں ہدایت تم سے پیسہ نہیں مانگتا یہ کتنی آ تھی فرائد وشیر ایک نظیر دو و تو الائی فریزہ نمبر تین تو کر اس ذات کے اوپر جو زندہ ہے جس پہ موت نہیں آ سکتی وہ سب بے حمد ہی نمبر کتنی تصویر بیان کر اس کی تعریف کے ساتھ اور کافی ہے وہ اللہ ساتھ گنا ہے اپنے بندوں کے خبردار اللہ جی خلق سماوا دری لکڑی نمبر کتنی جی کتنی جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو جو کچھ اس کے درمیان میں چھ دنوں کے اندر پھر جلوہ فروغ ہوئے عرش کے اوپر کئی دو پڑھا ہے پڑھائیے ہوور رہمان اور رہمان سے پہلے کیا مقدار ہے ہوبا وہ وہی رہمان ہے لیکن یہ خیال کرنا اس رحمان کی شان کسی مباہد سے پوچھنا کیا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 مواحدی کہتا ہے کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں مواحد یوں کہے گا تہ دامن گداگر بل کے حاضر ہے یہ نو مانی تیرے فضل و کرم کا اور بخشش کا سہارا ہے آہ. سب کچھ تیرے ہاتھ میں سمجھے گا یہی یہ کہے گا میں تیرے دروازے کا کیا ہوں تہی دامن گداگر بن کے حاضر ہے یہ نو مانی تیرے فضل و کرم کا اور بخشش کا سارا ہے تیرے در کے سوا بخشش قدر ہر گل نہیں کوئی تیرے محتاج بندے ہم تو ہی مولا ہمارا ہے آہ. ایسے لوگوں سے پوچھو جو خدا کی شان جانتے ہیں ان سے نہ پوچھو جو کہتے ہیں خدا کے پلے وحدت کے سوا گھر آ کچھ نہیں خدا جاتے بڑے بئیمان تھے رہمان وہ رہمان ہے پس سوال کر تو اس کی شان کے متعلق کسی خبردار سے کبیر کا من خبردار سے وائزاکیل الحما اور جب کہا جاتا ہے ان کو سیدھا کرو رحمان کے لیے تو کہتے ہیں باورجہ اناد کے جہالت کی وجہ سے اور اناد کی وجہ سے کہتے ہیں بمر رہمانحمان رحمان کون ہے ایسے بیوکو ہیں خدا کو نہیں جانتے کیا ہے رحمانے ماتا امرو نا کیا سیدھا کریں ہم واسطے اس کے جس کا تو حکم کرتا ہے آزاد ہم اور یہ تیرا حکم ان کی نفرت کو بڑھاتا ہے یہ تیرا حکم کرنا ان کی نفرت کو بڑھاتا ہے بجائے سیدھے کے نفرت کرتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ مکے کے مشرق جو تھے نا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 کمر منیا اور چاند چاندنا واہو ول یہ دلی لکڑی نمبر کتنی جی اور دلی لکڑی نمبر وہی وہ ذات ہے جس نے کیا رات کو دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے لے من ارادا یہ سب چیزیں جو بیان ہو رہی ہیں نا ان کی دو ذرا غور کرنا یہ سب کچھ بیان ہو رہا ہے اس کی کتنی حیثیتیں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 اے جیسے لوگ ہیں نا بوٹ موٹ پہنتے ہیں ٹھا پا ٹھا پا جیسے گھوڑے جا رہا ہوں کیا گھوڑوں کی طرح جا رہے ہیں نا یہ دوے پہنچتے ہیں ویزا خاتب ہوں نمبر دو اور جب بات چیت کرتے ہیں ان کے ساتھ جاہل لوگ تو کہتے ہیں سلامتی کی بات جاہل لوگ کا کیا معنی ایک نیک آدمی جا رہا ہے تو درمیان جاہل مل گیا تو جاہل اس کے ساتھ سختی کی بات کرے گا کیا کہے گا دہشت گرد ملا وہ گرد ملا وہ بےمان ملا ایسے کہے گا تو سلامتی کی بات کرتے ہیں یعنی جہلوں کے ساتھ جاہل نہیں بنتے جاہلوں ان کے سامنے جہالت کی باتیں کریں گے وہ سلامتی کی بات کریں گے ولجی نے جب یہ تو نمبر کتنی دی تین اور یہ وہ ہیں کہ رات گزارتے ہیں واسطے ربہ پہنے کے سجدہ کرنے والے قیام کرنے والے و نمبر چار اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار فیر دے ہم سے عذاب جہنم واقعی عذاب اس کا چمٹنے والا ہے اناح بے شک یہ جہنم سات مستقر بری ہے جگہ ٹھہرنے کی بے شک یہ جہنم سات بری ہے کیا جگہ ٹھہرنے کی گناہ کے لیے یہ لکھو مستقر ہوتا ہے جہاں چند دن آدمی ٹھہرے تو گنہ جو ہیں وہ دو میں ہمیشہ ٹھہریں گے یا چند دن یہ جگہ ہے ٹھہرنے کی گناہ کے لیے اور مقام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 کوئی سبزی خرید دو اور بی, بی کو کہ میرا سر نخوا چلا جائے میرا سرنا کھا وہ اللہ کا بندہ آخر تو نہیں خرید کر دے گا تو کون خرید کر وہ ایسے بندے ہیں یا نہیں بیوی بی کہتی ہے فلاں چیز خرید کر تو کہتی ہے میرا سرنا کھا میں جا رہا ہوں اور نہیں تنگی کرتے کانا بینگال کام کانا کے اندر ہوگا زمیر انفاق کی طرح لوٹے گا اور قوام اس کی خبر ہے اور ہوتا ہے خرچ معتدل درمیان اس کے یعنی افراد اور تفریح کے درمیان معتدل خرچ کرتے ہیں ولزین اللہ یدوں یہ کتنی صفات ہے جی صفات نمبر چھ پہلے اطاعت کا بیان تھا پہلے کس کا بیان تھا اطاعت کا انہیں یعنی فرما برداری کرتے ہیں اچھے اچھے کام کرتے ہیں اب جو اوصاف ہے نا ان کے اندر ہے کے ماسی اب جو اوصاف آ رہا ہے ان کے اندر کیا ہے ہاں جیسے اللہ تعالی کی وہ فرما برداری کہتے ہیں تاعت کو بجا لاتے ہیں اسی طرح ان کی یہ عادت ہے کہ ماسیت سے بھی رکتے ہیں گناہوں سے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 جو ذاف لاہ عذاب کیفیت عذاب بڑھایا جائے گا اس کے لیے عذاب دن قیامت کے اور ہمیشہ رہے گا عذاب کے اندر ذلیل ہو کے اِلَّا من تاب ہاں مگر جس نے توبہ یا شرک سے ایمان لایا عمل کے عمل اچھے کا کا سمرہ ان کا ان کا سمرہ یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں کہ تبدیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو کس کے اندر یعنی پہلے اگر برے کام کرتا تھا تو اب کیا شروع کر دے گا نئے کام شروع کر دے گا اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ الاسلام و یاد و ماں کا نا اسلام سے پہلے برائیاں بھی مٹ جاتی ہیں اور ہے اللہ تعالیٰ کفور رحیم تو میرے عزیز کہ اللہ من تاب و مینا یہ کس سے توبہ تھی توبہ عن انلفر پہلے کس توبہ کا بیان تھا توبہ عن انلفر کا اب من تعبہ سے توبہ عن انماسیت کا بیان ہے یہ فرق ہے وہ منتابہ کس سے ہے توبہ عن انلفر یہ منتابہ کس سے ہے توبہ عن انماسی اور جو توبہ کرتا ہے ماسیت سے عمل کرتا ہے نیک پاس کو رجوع کرتے اللہ کی طرف خاص طور پہ ولزین اللہ شادی نمبر کتنی ہے جی کتنی نو یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں شامل ہوتے بیہودہ مجلوسوں میں ایک معنی یہ ہے کہ بیہودہ مجلوس میں شامل نہیں ہوتے دوسرا معنی ہے کہ جھوٹھی گواہی نہیں دیتے نہیں گواہی دے تو جھوٹھی دو مانوں وائزہ مرو یہ صفن نمبر کتنی ہے جی وہ دس بیہودہ مجلسوں میں شامل ہی ہوتے اور اگر وہاں سے گزریں بھی صحیح ایک بےودہ مجلس لگی ہوئی ہے وہاں سے نیک آدمی گزرتا ہے تو دامن بچا کے جاتا ہے کیا دامن بچا کے وہ مزا کے شزا کے کریں آرام سے چلا جاتا ہے اور جب گزرتے ہیں اتفاقان بےحودہ مجلوس سے تو گزرتے ہیں کرام شرافت کے ساتھ عزت شرافت کے ساتھ دامن بچا کے کیونکہ بدماش بیٹھے ہوتے ہیں نا ٹولی لگا کے وہ چھیڑتے ہیں نیکوں کو کیا ہم چھیڑیں یہ نیک آدمی جواب دے اور کیا کریں لڑائی شروع کر دیں نہ یہ دامن بچا لیں بلدین راز کے رو یہ نمبر گیارہ صفر یہ لوگ ہیں جب نصیحت کیے جاتے ہیں ساتھ ایتے رب اپنے کے لم یخیر علیہ نہیں گر پڑتے اوپر ان کے سمم و نا بہرے اور اندھے ہو گئے بہرے اور اندھے ہوگئے گر نہیں پڑتے سمجھے جی یہ آپ کبھی بدتو کا جلسہ دیکھیں نا بدتو کا یا شیوں کا جلسہ دیکھیں سمجھے تو ناد سانا پڑتے ہیں تو یہ ایسے کرتے رہتے ہو ہو ہو ہو نارا علی حیدری ہو ہو بعد میں ان سے پوچھو نا کوئی سمجھ بھی آیا کچھ نہیں بت لوگ شیعہ لوگ ہم نے تجربہ کیا ہے چنانچہ ایک بتتی گیا تھا کسی جل سے کے اوپر میرا واقف تھا بعد میں, میں نے کہا سناؤ کیا تھا سب کچھ ٹھیک تھا وہ ایک بات تو سنا سب کچھ ٹھیک تھا تو یہ بس اندھے اور بہرے ہو کے گرتے صرف نعرہ بازی ہوتی ہے کچھ ہی نہیں سمجھ آتا ہے ان کو لیکن مومن ایسے نہیں کرتے نئی گرتے ان کے اوپر بہرے اور اندھے باندھ گئے بل دین یا کولوں کے نمبر کتنے جی بارہ اور یہ وہ ہیں کہتے ہیں یعنی اللہ سے دعا بھی کرتے رہتے ہیں یہ ہیں کہتے ہیں ہمارے پروردگار بخش واسطے ہمارے ہماری دیویوں سے اور ہماری اولاد سے ٹھنڈک آنکھوں کی اور کر تو ہم کو واسطے متقین کی ان کے ایماں اے اللہ ہماری بیوی بھی کیا ہوں نیک ہماری اولاد بھی کیا ہو نیک آنکھوں کی ٹھنڈا آنکھ کو ہمارا سارا گھرانہ کیا ہو متقی ہو اور ہم متکیوں کے سردار بن جائیں بدماشوں کے سردار نہ بنے یہ میرے عزیز یہ دعا ضرور یاد کر لو جتنے ساتھی ہی ہیں نا یاد ہے حاجی صاحب ہاں یہ دعا ضرور یاد کرو روزانہ پڑھی کرو آج کل کا دور عجیب ہے باپ نیک ہوتا ہے بیٹے بگڑ جاتے ہیں بے فرمان بن جاتے ہیں تو یہ دعا پڑے الاجونغرفرو انجام یہی لوگ ہیں بدلہ دیے جائیں گے بالا خانوں کا بس سبب استقامت کے اور ملیں گے ان بالا خانوں کے اندر تہیتم سلام دعا سلام فرشتوں کی طرف سے دعا سلام ہوگا اور بحشتی آپس میں بھی دعا سلام کریں گے خالدین دین ہمیشہ رہیں گے ان بالا خانوں کے اندر بہشت کے بالا خانے، جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے حاصلت مستقر و مقامہ یہ بہشت اچھی ہے جگہ ٹھہرنے کی اور اچھی ہے جگہ رہنے کی جائے قرار بھی اچھی ہے جگہ رہنے کی بھی اچھی ہے بھائی بحث میں مستقر بھی ہوگا اور مقام بھی ہوگا اے جگہ ٹھہرنے کی جو تمہارے مکان ہوں گے نا کیا ہوں گے مکان گے تمہارے جہاں بیوی بی بچے رہیں گے مقام ہوگا اور جگہ قرار کی وہی وہ ہوگی جہاں مجلس لگاؤ گے اے یاروں کو ملو گے کچھ دیر کے لیے مستقر ہو گیا وہ مقام ہو گیا قل ما یا بو بکم ربی تم عام یہ آیت ذرا مشکل ہے لیکن میں آسان طریقے پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کل ماں یا بو کے نیچے لکھو ہے اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو تمبی کی وہ تمبی یہ ہے کہ اے انسانوں اگر تم میری عبادت نہ کرو تو میری عبادت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 اے علماء کرام نے بہت تفصیلیں کی میں آسان تفسیر کر رہا ہوں پل کے نیچے کا لکھو تمبی ہاں آپ فرما دیجئے نہ پرواہ کرے گا تمہاری رب میرا اگر نہ ہو عبادت تمہاری یا دعا بون عبادت جس کام کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اگر عبادت نہیں کرو گے تو خدا تمہاری پرواہ نہیں کرے گا یہ تمبی کا ہے آ۔ اس میں مسلمان کافر سب آ جاتے ہیں آگے فقط قذب تم یہ وعید ہے فقط منکرین کے لیے وعید منکرین جب اللہ یہ اعلان کر چکے ہیں تو آئے من تم نے تو کس کو جٹھلا دیا دین کو جٹلا دیا رسولوں کو جٹھلا دیا تم کئی عبادت کرو گے پستہ کی جٹھلا دیا تم نے وعید منکرین اے کافرو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 www.shahideislam.